سورت المجادلہ آیت نمبر چودہ علم تحلین طل قوما کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں غدیب اللہ علیہم جن پر اللہ نے غضب فرمایا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب ہیں یہ منافقین ان سے دوستیاں رکھتے ہیں یہودیوں سے ما ہم منکم ولا منہم یہ منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں سے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں وہ اور یہ منافقین قسمیں میں کھاتے ہیں القضیبی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ ہم اور جان بوجھ کر یہ کھاتے ہیں جان بوج کر منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہتے نہیں ہماری محبت تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے مگر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے کیا وہ اللہ کے بے ادب سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب سے دوستی رکھ سکتا ہے اللہ اللہ لہم شدیدا نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ان یا یعملونا بے شک کے لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے کل بروز قیامت شدید عذاب ہوگا اتخو ایمان جنتا بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھانے پر بڑے ماہر ہوتے ہیں اور بعض تو ایسے نادان ہیں کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم آرام سے کھا لیں گے مگر ان کا ہاتھ اگر ان کے بچے پر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تو کہو میرے بچے کے سر کی قسم تو یہ چھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں قرآن اٹھا لیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں حالانکہ یہ کرنا تباہی و بربادی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بولنا لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے اتنے لوگ نادان ہیں اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو طلاق پڑ جائے گی اور سچ بول رہا ہوگا تو طلاق نہیں پڑے گی تو ان جھوٹوں سے اگر کوئی کہے تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری زوجہ پر تین طلاقیں تو وہ یہ جملہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں قرآن سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں یہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرنا یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا یہ تباہی و بربادی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم سلیمتا فرمائے اتحگو ایمان جنتا ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کیوں اس لیے کہ یہ پہلے فراڈ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں حضور کی بے ادبی کرتے ہیں جب مسلمان پکڑ لیتے ہیں انہیں اور انہیں کہتے ہیں تم نے ایسا کہا ہے تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں فسادی پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ جھوٹی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ روکنے کے بعد اگر کسی نے کہا کہ تم نے روکا تھا تو یہ جھوٹی قسم کھا لیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسی بات ان سے کہی نہیں فل ہوں پس ان لوگوں کے لیے زلت کا عذاب ہے لن تغنی عنہم ولا من اللہ اموال جھوٹی قسمیں کھانے والا سن لے کہ ان کے مال ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یوم یب اللہ جمی اس قیامت کے دن اللہ تعالی ان سب کو جمع فرمائے گا تو یہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے ف یاش نہ لہو کما یش تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں ہم نے تو کبھی کوئی گنا کیا ہی نہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ سبو نال اور وہ گمان کرتے ہوں گے بے شک وہ کسی چیز پر ہیں یعنی وہ جھوٹی قسموں سے یہ سمجھیں گے کہ جان چھوٹ جائے گی اللہ سن لو ان نہ ملک کا یہ دنیا اور آخرت میں جھوٹے لوگ ہیں استاح ولی ہی ان پر شیطان غالب آ چکا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے انہیں خوف نہیں آتا شیطان نے غلبہ پا لیا فن سا پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے اور خوف سے ان کے دل نرستے نہیں الزب ال الشیطان یہی شیطانی گروہ ہے اللہ سن لو ان حسبت شی تو ملکا سرونا بے شک شیتان گروہ ہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے ان لدین لوہ و رسول ہو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اولا کفل ازلیم یہی لوگ ہیں فل ازلی ذلیل و رسوا ہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہیں قتب اللہ, أنا و رسولی اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا ضرور بضر میں اور میرے رسول غالب آئیں گے جب محلت ختم ہوگی تو کافروں کو ضلیل و رسوا ہونا ہے اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان اللہ قوی عزیزن بے شک اللہ تعالی قوی ہے طاقتور ہے عزیز ہے غالب ہے لا تجد قومی والیوم آخر جو قوم اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہے یعنی مسلمان یو منحاد لوہ و رسول ہو تم انہیں نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے دوستی رکھیں محبت رکھیں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب ہے ایمان والوں کو تم ان سے دوستی کرنے والا نہ پاؤ گے ان سے محبت کرنے والا نہ پاؤ گے اگر چاہ یہ بے ادب ان کے باپ دادا ہوں نانا ہوں او ابنا اہم یا ان کی اولاد ہو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوں او اخوانہم یا یہ ان کے سگے بھائی ہوں او اشی غت یا یہ بے ادب غستاخ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں یہ ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھیں گے کیونکہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے الاک قطب فی قلوب یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہے یعنی ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب ہے کہ دنیا کی محبتیں انہوں نے ٹھکرا دی ہیں وہ ادوم روح ہو اور اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کی جاتی ہے وہ یدھ خلو جنات ان من ان انہار اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ہم ردعن ہو اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے یہ حکم عام ہے صحابہ ہو تابغ ہو تباہ تابغ ہو علیہ کاملین ہو ردی اللہ عنہم ہم ردعن ہو سب کے لیے ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے تو ردی اللہ عن ہو یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر نیک شخص کے آگے رضی اللہ عنہ اس قرآن کی آیت کے تحت نظرگان دین نے لگایا تفسیر کبیر کا عربی نسخہ آپ پڑھ کر دیکھیے امام فخر الدین علیہ الرحمہ بڑے مستند مفسر اور ایک بہت بڑے عالم ہیں آپ مشکل شریف کا مقدمہ پڑھیں اسی طرح حدیث کی کتابوں میں تابعین کے نام پڑھیں اور تفسیر کی کتابوں میں بزرگوں کے نام پڑھیں تو عربی میں جو تفاسیر ہیں عربی میں جو کتابیں ہیں وہاں پر ردی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ تابغین اولیاء کاملین کے لیے بھی وہ ردی اللہ عنہ لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ دعا ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے یہ خبر بھی ہے کہ یہ وہ نیک شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو رحمت اللہ علیہ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو کسی کی زبان سے ہم یہ سنیں حضور غوثی اعظم رضی اللہ عنہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یا ردی اللہ عنہ ہو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اس لیے کہ قرآن مجید فقان حمید نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم فرمایا یہی وہ لوگ ہیں شسب اللہ یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ انا شا سن لو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے اے اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما۔